بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على من لا نبي بعد اما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء آیت نمبر 156 سے لے کے آیت نمبر 162 تک پڑھیں گے یہود کی بات ہو رہی تھی ان کے اعمال ان کے کردار کے متعلق اللہ رب العزت بیان کر رہے تھے اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بس یہیں پہ بس نہیں کیا بلکہ انہوں نے حضرت مریم علیہ سلاد وسلام پہ تومت بھی لگائی انہوں نے کہا ناؤز باللہ جو مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں یہ حضرت مریم نے کوئی گناہ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دینا ہے اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے اس کی پوری پوری سازش بھی کی لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو میں نے آسمان پہ اٹھا لیا قیامت کے نزدیک وہ دنیا میں آئیں گے اور جو یہودی اس وقت زندہ ہوں گے وہ خود اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت وسلام کو دیکھیں گے اور پہچان لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاح وسلام کوئی برے نہیں بلکہ واقعی اللہ کے رسول تھے اور زندہ تھے ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت وسلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پہ اٹھا لیا ہے اور وہ قیامت کے دن ضرور نزول فرمائیں گے بارے میں بہت ساری احادیث آتی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی اور قیامت تک غالب رہے گی پھر حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے وہ کہیں گے نہیں اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان میں سے ہی کوئی دوسروں پر امیر ہو یہ صحیح مسلم میں موجود ہے اس طرح اور بھی بہت ساری روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت وسلام کا نزول بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ فرماتے ہیں ان یہودیوں نے یہیں پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی تھی انہیں انہوں نے حرام کر دیا اور حرام چیزوں کو حلال کر دیا یہ سودی کاروبار بھی کرتے تھے حالانکہ ان کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ سود مت کھاؤ لوگوں کے مال جو ہے باطل طریقے سے نہ کھاؤ لیکن اس کے باوجود یہ باز نہیں آئے اللہ فرماتے ہیں انہی ان کی بدعمال کی وجہ سے میں نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے ہاں ایک بات ہے ان میں تمام لوگ ایسے ہی نہیں بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو علم میں پختہ ہیں ایمان لانے والے ہیں اللہ کی ذات پر رسولوں پر انبیاء پر اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کو بھی مانتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں زکات دیتے ہیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اللہ فرماتے تمام برابر نہیں ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو عبداللہ بن سلام جیسے ہیں اور جو ایسے کام کرے گا ایمان لائے گا نماز پڑھے گا زکوۃ دے گا ایسے لوگوں کو ہم اجر عظیم دیں گے آئیے انہیں آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں واب کف اور ان کے کفر کی وجہ سے ویم اور ان کے باندھنے کی وجہ سے اللہ مریم مریم پر بہتان عظیمہ بہتان بہت, بہت بڑا وقولم اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ان نہ بے شک ہم نے قتلنا ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو وما قتل حالانکہ نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو وما سال اور نہیں انہوں نے سولی چڑھایا اس کو ولیکن اور لیکن شبہ میں ڈال دیا گیا ان کو لدینہ اور بے شک وہ لوگ اختلفو فی ہی جنہوں نے اختلاف کیا حضرت عیسیٰ کے متعلق لفی شک البتہ شک میں ہے منہو اس کے متعلق ما لہم نہیں ہے ان کے پاس بہی اس کے متعلق من علم من کوئی بھی علم الا اتباع الزن مگر سوائے زن کے پیروی کے وما قتلوہو اور نہیں انہوں نے اسے قتل کیا یقینا یقینی طور پر بلکہ رفعہ اللہ اللہ نے اسے اٹھا لیا ہے الہی اپنی طرف وکان اللہ اور ہے اللہ عزیزا نہائی طالب حقیما خوب حکمت والا وَإِمْ مِنْ اَحْلِ الْكِتَاب اور نہیں ہے کوئی اہلِ کتاب میں سے اللہ مگر لی البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا بھی اس عیسی پر قبل موتی ہی اس کی موت سے پہلے وہ یوم القیامتی اور قیامت کے دن یکونو وہ ہوں گے علیہم ان پر گوا فبی من فبیزین ہادو یہودیوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے فبیز المن پر ظلم کرنے کی وجہ سے من اللہدینہ ان لوگوں کے جو ہادو یہودی ہوئے ہر ہم نے حرام کر دی ان پر تو یہ بات ان کچھ پاک چیزیں وہ جو حلال کی گئی تھی ان کو ان کے لیے وبسدہم اور ان کے روکنے کی وجہ سے ان سبیل اللہ اللہ کی راہ سے کثیرن بہت زیادہ لوگوں کو واخذہم الربا اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا اس سے واقلہم اور ان کے کھانے کی وجہ سے اموال الناس لوگوں کے مال بالباطل نہق واعددنا اور ہم نے تیار کی علی کافروں کے لیے منهم ان میں سے عذاب علیما عذاب بہت دردناک لیکن الراسخون لیکن جو پکے ہیں فی العلم علم میں ان میں سے مؤمنون اور مومن ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ نے نازل کیا آپ کی طرف بیما اس پر جو ان نازل کیا گیا کا آپ کی طرف وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے ولمکی مینسخلاطا اور قائم کرنے والے ہیں نماز ولم زکاتہ اور ادا کرنے والے ہیں زکات وال مینون اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر یہی وہ لوگ ہیں سنوتی ہم ان قریب ہم انہیں دیں گے اجر ناظیمہ اجر بہت بڑا وہ ان الحمدللہ رب العالمین